اجزا چار اصلی ہیں باقی فرعی اجزائے اصلیہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وطد مقدم ہوتا ہے وطد پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اسباب آتے ہیں پہلے وطد آتا ہے اور اس کے بعد اسباب آتے ہیں وطد وطد کس کو بولتے ہیں وطد کی دو قسمیں ہیں مجموع اور مفروق وطد مجموع میں کیا ہوتا ہے دو حرف متحرک اس کے بعد ساکن اور وطد مفروق میں کیا ہوتا ہے دو متحرکوں کے درمیان ساکن اور سبب سبب کی بھی دو قسمیں ہیں سبب ثقیل اور سبب خفیف خفیف کیا ہوتا ہے ایک متحرک کے بعد ایک ساکن اور سبب ثقیل کیا ہوتا ہے دو حرف, دو, حرف دو, حرف دو حرف متحرک دو حرف متحرک تو اس نے کیا کہا ہے کہ اجزائے اصلیہ شعر کے تفعیل اجزائے اصلیہ جو ہیں یہ وہ ہوں گے کہ جن میں وطد پہلے وطد ہو اور اس کے بعد اسباب ہو تو اصلی چار ہیں اجزائے اصلیہ کتنے ہیں فعول مفاعیل مفالا تن کوئی مسئلہ نہیں جیسے مرضی پڑھے لیکن متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک نہیں پڑھنا بس اچھا اس میں پہلے میں فا فعئین باؤ یہ کیا ہے وطد مجموع। وطد مجمون لون یہ کیا ہے سبب خفیف اور اس میں, میں مفا کیا ہے وطد مجمون اور ای لون میں یہ ای یہ کیا ہے؟ سبب اور لون بھی سبب اور دونوں کیا ہیں خفیف دونوں سبب خفیف ہیں اور مفا علا اس میں مفا کیا ہو جائے گا وطد مجموع اور ای لن فاصلۂ سغرا فاصلہ سغرا ایلا یہ کیا ہے علا سبب ثقیر اور تو کیا ہے سبب خفیف اور سبب ثقیر کے بعد سبب خفیف آئے تو یہ مجموعہ کیا بن جائے گا فاصلہ سغرا فاصلہ سغرا کیونکہ فاصلہ سکرا کیا ہوتا ہے تین متحرکوں کے بعد ساکن اور اگر چار متحرکوں کے بعد ساکن ہے وہ کیا ہوتا ہے فاصلہ کبرا اور فاعی لاتن, فاعی لاتن یہ کیا ہے فاعی کیا بنے گا وطد مفروق وطد, مفروق وطد مفروق اور لا کیا ہے سبب خفیر اور تون یہ بھی یہ تقسیم ہو گئی ان کی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں دیکھی لن ف لون فو کیا ہو گیا وطد اور لن کیا ہے سبب لن کیا ہے سبب اب اس کو پہلے لے آئیں کیا بن جائے گا لن لون لن کیا ہے سبب اور فو کیا ہے وطد میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ علم عروج میں زیر زبر پیش یہ معیار معیار حرکت اور سکون ہے معیار کیا ہے حرکت اور سکون ہے اب لول فرو متحرک کے بعد ساکم دو متحرکوں کے بعد ساکم ایک متحرک کے بعد ساکن پھر دو متحرکوں کے بعد ساکن اس کے لیے ہم نے مناسب لفظ کا تجویز کیا فا علن فا ایلن فاً, فا لام متحرک کے مقابل فا متحرک نون ساکن کے مقابلے میں الف فا متحرک کے مقابلے میں عین متحرک عین متحرک کے مقابلے میں لام متحرک اور واؤ ساکن کے مقابلے میں نون ساکن, نون ساکن, ساکن وطد کو بعد میں اور سبب کو پہلے لے آئے یہ ہوگی گئی فرا فرول کی فرول کی فرا کیا بن گئی فا نا اس کی کوئی اور فرا بن سکتی ہے بانی نہیں سکتی کیونکہ سبب یا پہلے ہوگا یا بعد میں سبب بعد میں ہوگا بدد کے تو وہ اصل ہے پہلے آ گیا تو وہ فرا بن گئی اور ایک ہی سبب تھا ایک فرا بن گئی اچھا دوسرا کیا ہے مفائلن مفاعیل اب مفا ودد اور ای ایک سبب اور لن دوسرا سبب اب اس کی آپ دیکھیں سبب دو آ نا سبب اب اس کی فریں دو بن سکتی ہیں کیونکہ سبب دو آ ہیں فریں بھی کتنی بن سکتی ہیں دو, دو فی الحال جتنا سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ لیں پھر آپ کو ایک ادھر اعتراض آتا ہے اس کا جواب بھی ہونا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے ایک ہے کہ وطد کو درمیان میں لے آئیں مفا لن اس کو پہلے لے آئیں اور دوسرے سبب کو بعد میں ہی رہنے دیں یعنی آخری سبب, آخری سبب کو اٹھا کے پہلے لے آئیں آخری سبب کو اٹھا کے پہلے لے آئیں کیا بن گیا لن مفا بی اس کے لیے وزن ہم نے کیا نکالا مسجد فا ای لاتن ہاں فا علا تن بنے گا لام کی جگہ فا نون کی جگہ علی فا ای لا اور تن فاعی ٹھیک ہو گیا متحرک کے مقابل متحرک ساکن کے مقابل ساکن فاعی اچھا اب دوسرا کام ہیں جی وطد کو آخر میں لے جائیں وطد کو کیا کریں وطد کیا ہے مفا مفا کو لے آئیں آخر میں ادھر آ گیا مفا اور پہلے کیا آئے گا دو سبب ہیں ای اور لون ان میں سے جو مرضی پہلے لے آئیں بات ایک ہی ہے یہ دیکھیں نا ہے ای لن اور اگر لن کو پہلے لے آئیں لن ای بات وہی ہے کیونکہ ایک متحرک ایک ساکن پھر متحرک پھر, پھر ساکن بات ایک ہی رہنی ہے اچھا ای لون مفا یا لون ای مفا جو بھی آپ بنائیں ہم ایون مفا پہلے کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بنے گا مس تف لون مست ای لون, ای لون. نمبر تین آگے آ جائیں مفا آلہ تن مفا آلا تن مفا اعلی تن الا پڑھ لو اعلیٰ پڑھ لو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں بس ساکن کی جگہ متحرک نہیں پڑھنا اور متحرک کی جگہ ساکر کم شوق ہے اب اس میں مفا کیا ہے وطد اور ایلا صبی اور دن سبب خفی اس کا مجموعہ کیا بن گیا فاصلہ سغرا فاصلہ سغرا, سغرا اب وطد کو بعد میں لے جائیں اور سببوں کو پہلے لے آئیں اعلی تنفا اعلی تو فاصلہ پہلے سبب بعد میں اب اس کا وزن بنائیں کیا بنائیں گے موتا فا موتا لون ما ای لون محتا فا محتا فاعیون پورا اٹھا کے پہلے لے آئے وطد بعد میں لے آخری فا لاتن خای لا تن فاعی لا تن اچھا اس میں یہ فاعی کیا ہے وطد مفروق اور لا سبب خفیف اور تن بھی سبب خفیف دو سبب ہے خفیف اور ایک وطد ہے ایک اب اس میں سے ایک سبب کو اٹھائیں اور وطد سے پہلے لیں ایک سبب کو اٹھائیں اور کیونکہ دونوں خفیف ہیں نا دونوں خفیف ہیں اس لیے یہ مثال کے طور پر ہم آخری کو پہلے لے آتے ہیں تن فاعیلا تن فاعیلا بن گیا کیا بن گیا اچھا اس کا کیا نکلے گا مس تف ایون مس تف ای لون مس تف ای لون اور اگر دونوں سببوں کو پہلے لے آئیں مثلاً تن لا فا یا لا تن جو بھی کر لیں لا تن فای یا تن لا فای بات ایک ہی بننی ہے تو یہ کیا بنے گا مف لا او لا لا تو, تو. نہیں کہنا تو کہنا ایک لفظ بڑھ جائے گا مف او مف لا تو, تو. مف اچھا یہ دیکھیں نمبر دو کدھر گیا یہ اس میں دو سبب تھے دونوں خفیف نمبر چار میں بھی دو سبب ہیں دونوں جہاں دو سبب آئے دونوں خفیف ہم نے اس کی فریں کتنی بنائی ہیں دو, دو دو اچھا یہاں پہ دو سبب آئے ہیں ایک سبب ثقیر اور اس کے بعد سبب لیکن ہم نے فرح اس کی ایک بنائی ہے فرا کتنی بنائی ہے ایک اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ دونوں سبوں کو اٹھا کے وطن سے پہلے لے آئے ہیں یہ کام ہم نے چوتھے میں بھی کیا ہے اور دوسرے میں بھی کیا ہے لیکن ایک کام جو ہم نے دوسرے اور چوتھے میں کیا ہے اس تیسرے میں نہیں کیا وہ کیا ہے کہ دو سببوں کے درمیان وطد دو سببوں کے درمیان میں وطد وہ ہم نہیں لے کے آئے ہاں تیسرے میں مفاعلاتن میں دو سببوں کے درمیان وطد نہیں لے کے آئے کیوں ہاں وہ دو سبب مل کے بنے ہیں فاصلہ سگرا دو ہاں جی یہ دو سبب مل کے کیا بنے ہیں فاصلہ سگرا فاصلۂ سگرا ہونے کی وجہ سے یہ متحد ہو گئے ہیں ایک ہو گئے ہیں اگر ہم ان کو توڑیں گے تو فاصلہ برقرار نہیں رہے گا جبکہ دونوں سب خفیف جہاں پہ اکٹھے ہیں وہاں پہ فاصلہ ہے ہی نہیں تو یہاں پہ اگر ٹوٹتا ہے تو فاصلہ ٹوٹ جاتا ہے اگر دو سمبوں کو جدا کرتے ہیں اور فاعلات یا مفاعل ان میں اگر مفاعل ان میں اگر دونوں اسباب کو جدا جدا کرتے ہیں تو ایسی خرابی لازم نہیں, نہیں, نہیں دو آتی وہ پڑھیں گے جب اس وقت کہیں گے آپ کو <تصف> <تصف> ابھی نہیں الگ الگ نقصان ہے فراہ میں الا الا جانب جانب فرا میں متفق ہو گئے اصل الگ الگ ہیں وزن پہ آ گئے یہ ہم آگے پڑھیں گے وہ بھی ہمیں پڑھا نہیں ہے نا ہاں جی ہاں یہ شکل کیوں بدلی ہے لکھنے میں یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاء اللہ کس کی وہ کہتا ہے ود مفروق میں اور دو سب خفیف فاعلاۃ فاعل پہلا ہے فعول پہلا کیا ہے فعل اس کی فرا کیا نکالی فعل فاعل کو اگر دیکھا جائے ایک متحرک ایک ساکن تو یہ کیا بن جائے گا سبب خفیف ٹھیک ہے اور علاتن یہ کیا ہے فائلن. وطد علن کیا ہے وطد اب کہتا ہے اگر ہم اس کو دوسری نگاہ سے دیکھیں فاع اس کو اکٹھا کر دیں تو یہ کیا بنتا ہے وطد مفروق وطد مفروق اور لون بن جاتا ہے سبب خفیف ہم اس کو وطد مفروق اور سبب خفیف نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ فا کا الف فا کا الف یہ ضرورت وزن شہری کی وجہ سے تخفیف پیدا کرنے کے لیے گرا دیا جاتا ہے وزن شعری میں ضرورت جب پیش آتی ہے سکل کو ختم کرنے کے لیے الف کو گرا دیتے ہیں اور گرانے کا ہدف کا اصول یہ ہے کہ وطد میں ہدف نہیں ہوگا وطد میں ہدف نہیں ہوگا ہذف ہوگا صرف سبب میں اور سبب کا بھی پہلا لفظ نہیں بلکہ دوسرا لفظ سبب کا بھی دوسرا لفظ ہذف ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو وطد مفروق مانیں تو جب اس کا الف گر جائے گا تو پھر اس کی وطدیت کدھر گئی ہاں لفظ سبب کے دوسرے لفظ میں سبب کے دوسرے حرف کو گرایا جاتا ہے وطد میں نہیں ہوتا یہ کام یہ وطد مجموعہ سے ہے نا سے یہ جتنی بھی مثالیں یہ ساری بتد مجموع بتد مجموع بتد آخری صرف بدد مفروق ہے البتد المجموع یہ بدد المفروق ہے الفاظ کی کثرت یا سکل کی وجہ سے اس سکل کو دور کرنے کے لیے چلیں حاضری لگوا لیں جی